معذرت میرا سوال یہ تھا کہ جو آج کل لوگ سونو بہن عورتوں کی کرتے ہیں کہ ان کو پتا چلے کہ کیا لڑکی ایک لڑکا ہے بیٹی بیٹا کیا یہ اسلام میں شریف کے حساب سے جائز ہے جزاک اللہ مختی ساتھ پھر میں معذرت کے ساتھ اتنے دن دنوں سے نہیں آ سکا جزاک جزا. اللہ قادری واقعی آپ کی بھی کمی محسوس ہو رہی تھی اور بھی کئی دوست ہیں جو آج کل نہیں آ رہے مکی بھائی ہیں ہمارے وہ یعنی سلطان قادری بھائی ہیں ان بھی رابطہ کو دوست اگر کرے ان के کی کے کیا مسئلہ ہے اور جو دوست نہیں آتے ہیں ان سے بھی یعنی کچھ تھوڑا بہت اگر آدمی رکھے تعلق تو وہ پھر خوش ہوتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ صرف اگر پتہ کرنا ہے تو وہ تو یعنی اب ہم کہیں گے بھی تو وہ مسئلہ ایسا ہی ہے اس میں تو اب رکاوٹ نہیں ہو سکتی اس میں صرف یعنی جنس کے ساتھ ساتھ کچھ بیماریوں کا بھی قبل از وقت پتہ چلتا ہے تو اس کی علاج بھی اس عورت کا کیا جا سکتا ہے ہاں اس کو جیسا آگے باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ اس کی اگر بچی ہو تو اس کو ضائع کرا دیا جائے یا اس کی جنس کہہ رہے ہیں تبدیل تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اگر صرف اتنا ہی پتہ چلے کہ وہ تندرست ہے بچی بچہ وہاں کے پیٹ میر میں تو ساتھ ہو چونکہ اس کی جنس کا بھی تو پتا بھی جائے گا تو اس میں تو کوئی قباہت نہیں ہے اس کو تو وہ پتہ کی اور اس کا علاج بھی کریں گے تو یہ اچھی بات ہے یہ سہیل عبد المصطفیٰ بھائی السلام علیکم حضرت صاحب